تمہارے ساتھ مسلح ہو کر کھڑی رہے جب وہ سجدہ کر چکے تو, اور اور تو ہتھیاروں ہی اور سامان سے غافل ہو جاؤ کہ تم پر یک بارگی حملہ کر دیں اور اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو مگر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 بجلی نہ پکڑا پھر کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا بیٹھے تو اس سے بھی ہم نے درگزر کی اور موسا کو ہم نے کھلی صنعت دی تھی اور ان سے عہد لینے کو ہم نے ان پر